بسم اللہ پھر ہم نے ان کو غار میں گنتی کے سال سلا دیا پھر ان کو اٹھایا تاکہ جان لیں ہم کہ ان میں سے دو گروہ میں سے کون سا گروہ بہتر کہتا ہے صحیح کہتا ہے کہ کتنی مدت یہ لوگ سوئے ہیں کل کے سبق کے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی ولادت اساب کے غار میں دوبارہ سو جانے فوت ہو جانے کے ستر سال بعد ہوئی بیس سال بعد ہوئی بیس سال کے بعد بیس سال یہ ہو گئے پھر چالیس سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تو چالیس اور بیس ساٹھ ہو گئے پھر تیئیس سال آپ کی نبوت کا زمانہ ہے تو ساٹھ میں سرسٹھ سال آپ کی عمر ہے تو بیس سال وہ پہلے والے تراسی سال ہو گئے خلفاء راشدین کا زمانہ خلافت تقریباً چالیس سال ہے تو ایک سو بیس سال ہو گئے اس کے بعد حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے تقریباً ان کی وہ گورنری اور خلافت دونوں مل کر چالیس بیالیس سال ہے تو ایک سو کل ہم نے بیٹھ کے حساب کیا عبد ال ایک سو سینتیس سال بعد یعنی اصحاب کہب کے دوبارہ, دوبارہ, دوبارہ اسی وار میں چھپ جانے سے فوت ہو جانے کے ایک سو پینتیس چھتیس سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس غار کے پاس سے گزر ہوا جس میں انہوں نے دیکھا عبداللہ اقبال اقباس نے منع کیا اور ان کے اوپر وہ روڈ تاری ہوا جس کو قرآن مجید میں اصحاب اساب کے تیسرے رکوع میں سورہ آپ کے تیسری رقم میں فرمایا کہ آپ جب جا گے تو روح محسوس ہوگا جو آج تک ہے یہ غار کہاں پر ہے بہت ساری باتیں ہیں اس میں لیکن موجودہ جو تحقیق اس کے اوپر ہے یہ غار جو ہے عمان کے آخری باڈر یہ ہمارے قریب جو عمان کا ملک ہے عمان کے آخری باڈر ختم ہونے کے ساتھ ہی اردن کا علاقہ شروع ہوتا ہے اردن میں یہ کہف کی غار کے بارے میں شہرت ہے اور کافی حد تک تاریخ پرانی اس غار کے ساتھ مطابقت کرتی ہے کہ یہی غار ہے لیکن ایک اللہ کا عجیب نظام ہے وہ نظام ایسا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں میں کچھ بدعات کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ تاریخی جگہ جو ہے نا آ, عوام پر خلط ملت کر دی جاتی ملت ہیں ملت اب اسی طرح کی تین چار غاریں اور بھی ہیں جو قریب قریب ان شرائط کے ساتھ پائی جاتی ہیں جو آپ کل پرسوں کے سبق میں میں دیکھیں گے اچھا اور ان کے سامنے مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو ان کی علامات پرانی مجید نے بتائی ہے ہوتا اس لیے ہے کہ ان جگہوں کو جانا دیکھنا کوئی عبرت حاصل کرنا بھائی اللہ کے نیک بندے آئے تھے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے اس نیکب تک تو ٹھیک بات ہے قرآن کیا دیکھو حالات کہاں اللہ کی نیک بندے گزرے کہاں معذبین تھے ان سے عبرت حاصل کرو لیکن لوگ جا کر وہاں پر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں جس کو بدت اور شرک کی حد تک بات چلی جاتی ہے تو پھر حکومتوں کی طرف سے سختی ہوتی ہے بہرحال اب تو حالات بھی ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ اسلامی ملکوں کے مسلمان باشندے اسلامی ملکوں کی تاریخی جگہوں کو دیکھنے کے لیے اگر ویزا لگانا چاہیں تو انتہائی مشکل ہے انتہائی مشکل ہے جبکہ دارالقف دارالحرب کے علاقوں میں کے لیے جانا چاہیں ویزا لگائیں تو آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہی اردن وغیرہ میں آپ زیرات کا ویزا لگائیں تو بہت مشکلات ہوتی ہیں اور خود مسلمانوں نے مشکلات کی ہوئی ہیں گھروں کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ انسان بزدل ہو جاتا ہے اور پھر اپنی حیثیت کو بھی کھو بیٹھتا ہے مسلمان کو اپنے مسلمان علاقوں کی طرف جانے کی اجازت ہونی چاہیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پرانی مجید میں آدمی حدیث میں کرتا ہے یوں بیت اللہ شریف ہے یوں حتیم ہے یوں صفا مروا ہے یوں مقام ابراہیم تھا یوں پتھر ہے یوں مزدلفہ ہے فلاں ایسی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا وغیرہ وغیرہ جب بندے میں نہ دیکھی ہوئی ہوں اور یہ باتیں قرآن حدیث کتابیں تاریخ میں پڑھتا رہتا ہے جب اس کے بعد اللہ یہ توفیق بخشتا ہے اور ان پڑھی ہوئی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید میں حساب تاپ کا ذکر ہے غار کا ذکر ہے اور نیک لوگوں کا ذکر ہے اور اگر یہ جگہ اس لحاظ سے دیکھی جائے کہ اس سے ایک نصیحت ہو کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا قرآن نے جو کچھ بیان کیا وہ سب سچ ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے لیکن اگر وہی چیز جو دل غیر ہے دل میں شہبہ ہو جائے تو غیر ہے کہ ایمان کے اندر اضافہ ہے یہ سات لوگ یا آٹھ لوگ تھے جو وہاں سو گئے آزان قرآن مجید نے یہ کہا ہم نے ان کے کاموں کو بند کر دیا تھا عجیب بات ہے پہلے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آنکھیں بند ہو جانے سے آنکھیں پہلے بند ہوتی ہیں آنکھیں بند ہو جانے سے نیند شروع نہیں ہوتی نیند شروع تب ہوتی ہے جب کام بند ہو جائے آنکھیں بند پہلے ہوتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر تک سنتے رہتے ہیں بند کر دیتے ہیں نیند شروع ہو جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے تو سب سے پہلا جو کام شروع ہوتا ہے جو آساد میں سے جو چیز پہلے کام شروع کرتی ہے ہم نے ان کے بند کر دیا تھا بس پپس ہو گئے اب جب اٹھیں گے اللہ کی مرضی ہوگی اٹھایا جائے گا یہاں پر ایمان کی بات میں اور مزید ترقی ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے مجید میں یہ فرمایا کہ ہم جب میں جب ہم سلاح دیتے ہیں اس کے بعد ہماری مرضی ہوتی ہے جس کو ہم اٹھا دیں اور جس کو پھر یہ پکا سلا دیں یہی کہ الحمد للہ جی احیانہ اماتنا الحمد للہ جی احیانا بابما اماتنا مشہور سو اٹھنے کی دعا یہی ہے کہ تمام تاریخیں اس زاد کی ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر اسی کے سامنے جمع کیا جائے کیا پر واللہ یہاں پر بھی حضرت عالم سواب یہاں پر بہت لمبی تفصیلیں لکھتے ہیں کہ ان کے بند کرنے کا اسی جب کوئی وہاں سے گزرتا اور دیکھتا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگر یہ بھی ایک الگ طرف سے اور باعث لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہلکی سی آنکھ ان کی لی ہوتی ہے یہ بھی ممکن ہے ایسا ہو کوئی بائی نہیں ہے عددا ہم نے ان کے سولا گیتی کے سال اور تھوڑے سے بھی نہیں سوئے بڑا لمبا عرصہ سوئے بڑا لمبا عرصہ سوئے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ دیکھو لمبا سو سو کے تھک بھی جاتا ہے اور یہاں نہ تھک جانا نہ بھی لگنا سب کچھ جو ہوا نہ کپڑے خراب ہوئے نہ سردی لگی ان کو زہر ہے تین سو نو سال سے ٹھنڈک کا دور بھی آیا ہوگا تین سو سال ایک سال میں اتنی انقلابات جاتے جاتے ہیں اتنی جاتے ہیں تو تین سو سال میں انقلابات لیکن اللہ جب بچائے کسی کو نہ کوئی پرندہ وہاں آیا نہ نا کوئی ناموافق مزاج کے طبیعت کے جسم کے خلاف کوئی ہوا موسم ان کو اوپر گیا جب اللہ نے چاہا ان کو اٹھایا الگ قدرت ہے اپنے ان کے نام لکھے ان کے نام ہے اور کھانا لینے کے لیے جس کو بھیجا تھا وہ محترم تھا وہاں گئے اور وہ پکڑے گئے جو کل بات ہوئی اگلے رقم آئے گی یہ اٹھے اور جب یہ جدا ہو رہے تھے جدا ہو رہے تھے تو وہ پارٹی سے اور سدا نہیں کرنا چاہتے تھے بچوں کے سامنے اندر سو گئے اور کتل جو ہے غار کے بار جیسے اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے है दोस्तों وہ چوکی داری کرتا रहा कोई ناموافق <Mile God> چیز کوئی درندہ اس وار میں پناہ لے سکتا ہے وہاں کوئی نہیں آئے رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بلند باورہ کا ذکر جو نام پارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے گا بوجھ یا نہیں اٹھائے گا یلحس اور تتر کو یاس بلند باورہ وہ شخص ہے جس نے نو علیہ السلام کے فوجی دستوں کو شکست دینے کے لیے لوگوں سے پیسے ہو سونے چاندی وغیرہ لے کر ان کو ایک ہیلہ بتایا تھا کہ یہ ترتیب کرو تاکہ می علیہ السلام کے مجاہدین کو شکست ہو می علیہ السلام نے اس کے خلاف بدوا کی وغیرہ اور وہ یوں ہوتا رہا وہ اس طرح لمبی وار بات ہے کر چکا ہوں وہ بدوا کرتا تھا تو اپنے خلاف بدوا نکلتی تھی پھر بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف اللہ کی طرف سے دیکھو پھر بھی ڈھیل بھی جا رہی ہے اس نے جب زر کے ڈھیر لے لیے نا لوگوں سے اور مسئلہ اسلام کے مجاہدین کو شکست دینے کے لیے وہ کویلا بھی بتایا اور بدوا بھی کرتا تھا تو بدوا اس کے خلاف نکلتی تھی بھی نہیں سمجھا کہ اس میں تو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کا ڈھیر انسان کو برباد کر دیتا ہے اور پھر وہ برباد ہوا شیخ اللہ ڈالا لیتے ہیں کہ بلن باورا کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو شکل اس کتے کی دے دی جائے گی جو اساب کے ساتھ اور باہر آیا اور چوبیداری کرتا رہا اور اساب کے اس نگران کتے کو بلندی شکل دے کر جنت دے دی جائے گی کہ یہ جی نیک لوگوں کی میت میں رہا اور تانس رضی اللہ سلام اور کرتے ہیں صوبت سالے بڑی اونچی چیز ہے اور انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے ایک شخص ہے دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے کیا تیاری کی ہے کیا مت کی کہتا ہیں جی تیاری تو کوئی نہیں کی ہے ایک بات ہے صرف مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت محبت ہے بس یہ تیاری ہے آپ نے فرمایا جس جس کے ساتھ محبت ہوگی کہتے ہیں میں دس سال خدمت میں رہا اور بڑی مجھے دعائیں ملی جس کی وجہ سے میرا مال بھی بہت تھا ساری دنیا کا باغ سال میں ایک روا پھل دیتا تھا انس کا باغ اور دو مرتبہ مجھے پوتے سو تک کی جن کی یاد ہے آگے یاد نہیں ہے میری عمر بھی لمبی تھی رزق بھی بہت تھا سب کچھ تھا بہت ساری چیزیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں کہ دس سال قادم خاص تھا لیکن پوری میری تاریخ میں مجھے سب سے زیادہ جس حدیث کے سننے پر خوشی نصیب ہوں وہ یہ حدیث ہے کہ جناب نبی کے ساتھ جس کی محبت ہوگی میں آٹھ ہو تھے آپس میں اختلاف کرنے لگے کچھ کہتے ہیں دو دن سوئے کچھ کہتے ہیں ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ کرو جس نے لایا تھا وہی جانتا ہے ہم کتنے سوئے ہیں ہمارے لیے اس میں عبرت کی بات یہ ہے سبق کی بات یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کرنا چاہیے جب بھی تنازع ہو اور اس میں اللہ علیہ کے رسول کے حوالے کی جائے تنازع ختم ہو سکتا ہے اللہ سمجھ لسٹ